وقیر الحدی محمد صلی اللہ پچھلے درس میں کتاب و سنت کی اتباع کی اہمیت سے متعلق بعض باتیں ہم نے دیکھی تھی اور دو باتیں اس سلسلے میں ہمارے سامنے آئی تھی پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالی نے ہم کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہم کو دیں وہ سب لے لینا ہے اور جس سے ہمیں منع کریں روک دیں اس سے رک جانا ہے آیت کیا تھی اس کی وما ماں آتا کمر رسول فقدو ہو وما نہا کم فنت ہو کہ جو کچھ یہ رسول تم کو دیں اسے لے لو اور جس سے منع کریں جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ اسی طرح سے ایک اور آیت ہم نے دیکھی تھی اللہ تعالی نے فرمایا یا آ بنو عقی اللہ و عطی الرسول و الیم رمین کو ایمان والو اللہ کی فرما برداری کرو اس کے رسول کی فرما برداری کرو اور ان کی بھی جو تم میں سے معاملے کا اختیار رکھتے ہیں تو انتنازی طوفی شعیع پھر اگر کسی چیز میں تم میں آپس میں اختلاف ہو جائے پر و دو الا تو اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو انکن تم تو من اللہ ولّم الآخر اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو ذالقہ و احسن و یہ بہتر ہے یہی خیر کی بات ہے وہ احسن تویلا وہ احسن تأویل. تأویل، یہاں پر انجام کے اعتبار سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تعویل کے معنی مختلف ہوتے عربی زبان میں تو ایک میننگ اس کا کیا ہے انجام نتیجہ تو احسن تویلا اس کا انجام کیسا ہے زیادہ اچھا ہے تو انجام کے اعتبار سے یہ چیز اچھی ہے کیا چیز اچھی ہے یہاں پر کس چیز کے بارے میں کہا گیا کہ یہ چیز اچھی ہے خیرون و احسن تویلا تو ازا یہ چیز خیر بہتر ہے وہ احسن تویلا اور اچھی ہے کیسی انجام کے اعتبار سے تو یہ کس چیز کے بارے میں کہا گیا ہے کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز انجام کے اعتبار سے بہتر ہے قرآن سنت ختم دو لفظ میں جواب اللہ اور اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتے ہیں لفظ کیا ہے آیا میں ہم کو اللہ کی اتباع کرنا ہے یا رسول کی اللہ کی نہیں تھوڑا سا سوچیں گے اس کے اوپر اللہ کی اتباع کرنا ہے یا رسول کی اللہ کی نہیں اللہ اور اس کے رسول کی نا ابھی تھوڑا کچھ لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ ہاں کہ نام بولے کیا ہو رہے ہیں قرآن میں کہیں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کی اتباع کرو تو <تصفح> کیوں کریں گے بھائی آپ لوگ جب اللہ نے کہا نہیں تو آپ کیوں کر رہے ہیں اللہ تعالی کسی پر ناراض ہوتا ہے تو آگ کا عذاب بھیجتا ہے کہ نہیں کبھی پتھر برساتا ہے تو اگر آپ ناراض ہو تو آپ کر سکتے ہی کر سکتے تو اللہ تعالیٰ کی اتباع کا حکم ہم کو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ہم کو حکم ہے اس کو یاد رکھیں کیونکہ اللہ ہمارا رب ہے ہمارا خالق ہے ہمارا مالک ہے وہ حکم دے گا اس کا حکم ماننا ہے وہ رہبری ہم کو دے گا گائیڈنس ہم کو دے گا اس کی اتباع ہم کو کرتا ہے اللہ کی طرف سے آنے والی رہبری گائیڈنس کی تباہ ہم کو کرنا ہے اس سے پہلے ہم نے آیتیں دیکھی تھی کسی کو یاد ہے کہ نہیں آیت پڑے تھے نا پمن تب یا ہدایا تھوڑا بھول جاتے اپنے پیچھے کا تھوڑا سا واپس پیچھے جانا پڑتا تب یا ہدایا مانی تب آدا جو پیروی کرے فالو کرے اتباع کرے کس چیز کی میری ہدایت کی تو اللہ کی طرف سے جو گائیڈنس آیا ہے اس کو فالو کرنا ہے اللہ جو کرتا ہے اس کو فالو کریں گے اللہ اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے گھر پہ جا کے آپ بھی شروع کر دیں گے اللہ کی اتباع کریں گے کر سکتے ہیں اللہ جو کرتا ہے وہ ہم کو کرنا ہے یا اللہ کا رسول جو کرتا ہے وہ ہم کو کرنا ہے سمجھ میں یہ فرق یاد رکھیے تو ہم کو اللہ کی طرف سے آنے والی رہبری گائیڈنس کی تباہ کرنا ہے اور اس رہبری پر عمل کرنے والا سب سے اچھا انسان کون تھا تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کرتے تھے وہ کس کے مطابق کرتے تھے اللہ کی طرف سے جو وہی آئی تو اس کا ایک تو ٹیکسٹ ہے ایک پریکٹیکل ماڈل ہے صحیح ٹیکسٹ کیا ہے قرآن ہے اور پریکٹیکل ماڈل محمد رسول اللہ صلی اللہ علم تو اس رہبری کی اتباع کرنا ہے اور اس رہبری پر سب سے اچھا عمل کرنے والا کون تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کی اتباع کرنا ہے ہم کو اللہ کی اتباع کرنا ہے ہم کو حکم نہیں ہے ہاں اللہ کی اطاعت ہم کو کرنا ہے فرما برداری حکم جو دیا ماننا ہے اس کو تو خیر تأویلہ. یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے کیا چیز کے بارے میں کہا ایک ہاں فن تنازع تم فی شارو الا رسول دیکھیے آپ کو یہاں پہ کون سی لائن ہے چوتھی لائن اگر تم نے آپس میں اختلاف ہو جائے تو کیا کرو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو یہ کیا ہے بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے لیکن آج ہمارے معاشرے میں کیا ماحول ہے الٹا ہے اگر کسی کے سامنے آپ جا کے کہیں بھائی یہ سب آپس کے اختلاف ختم کرو سب ایک ہو جاؤ ہاں اب ایک ہو جاؤ تو کیسا ہو جاؤ وہ بول رہا ہمارے پلیٹ فارم پہ آؤ یہ بول رہا ہمارے پلیٹ فارم پہ آؤ ہر ایک کی اپنے اپنے پلیٹ فارم سے تو سب بولتے ہیں ایک ہو جاؤ کوئی بولتا مت ہو جاؤ سب بولتے ہیں ایک ہو لیکن ایک ہونے کا سولوشن ہر ایک کے پاس کیا ہے ہمارے پلیٹ فارم پہ آ جاؤ ایک ہو جاؤ نیک ہو جاؤ اپنی جگہ چھوڑنے کو کوئی تیار ہے آپ کو اس کی سب سے اچھی اگزامپل کب ملے گی جب لوگ سب سیدھی کرتے ہیں सब सीधे करते लोग क्या करते हैं अपने आप को आइडियल स्टैंडर्ड बना लेते हैं और सबको बोलते थोड़ा पीछे हो कुछ लोग बोलते थोड़ा आगे हो हर आदमी क्या करता है अपनी पोजिशन को क्या करता है एकदम एकदम सही पोजिशन और बाकी सबको क्या कर पीछे हो जाना ये इंसान की तबीयत में है वो अपने आप को सही पकड़ के चलता है تو ہر ایک جماعت ہر ایک گروہ ہر ایک فرقہ ہر ایک طبقہ کیا بول رہا ہے سب ایک ہو جاؤ کیونکہ ایک مت ہو بولنے کے بعد وہ آدمی کیا ہو جاتا ہے غلط ہو جاتا ہے تو اس کو بائی ڈیفالٹ بولنا ہے ایک ہوئے تو کتنا اچھا لیکن ایک ہونا صرف زبان سے ایک ہونا ہے یا پریکٹیکلی ایک ہونا ہے پریکٹیکلی ایک ہونا ہے پریکٹیکلی ایک ہونے کے لیے کہیں نہ کہیں سب کو جمع ہونا پڑے گا کس کے گھر پہ جمع ہو کس کے پلیٹ فارم پہ جمع ہو طے کون کرے گا ایک ہونے کے لیے کہیں ایک جگہ جمع ہونا پڑے گا کسی ایک اپینین پہ کسی ایک حکم پہ کسی ایک فیصلے پہ جمع ہونا پڑے گا فیصلہ دے گا کون یہ ان کی نہیں مانتے وہ ان کی نہیں مانتے تو اللہ تعالی نے اس کا حل ایک بتایا اللہ نے کیا فرمایا ان تنازعاتوں کی شعی اگر تم نے کسی چیز میں تنازع ڈفرنس جھگڑا اختلاف ہو جائے ف ان تنازعتوم پیش فردوہ الى و والرسول ان کون تم مینونا بلا ہی آخر. اور آگے کیا کہا خیروں احسن تقویلا پھر اگر تم میں اختلاف ہو جائے تنا فیشی کسی بھی چیز میں عقیدے کا مسئلہ ہو فکر کا مسئلہ ہو کسی اور چیز دنیا کا جھگڑا ہو تو کیا کرو اس جھگڑے کو لوٹاؤ فیصلے کی لکھے دار الا اللہ اور اس کے رسول کی طرف وہاں سے جو سولوشن آئے گا اس کو مان لو اپنے آپ سب ایک ہو جاتے ہیں ہوتے کہ نہیں ہوتے بچے گھر میں جھگڑ رہے گھر والا بڑا آدمی جو بھی وہ ایسا نہیں سب ایسا کریں گے اگر اس کو مان لے سب تو کیا ہو جائے گا سب ایک ہو جائے گا چھوٹا جھگڑا گھر کا ایسا حل ہو جاتا ہے لیکن مسلمانوں کے مسائل کیسے حل ہوں گے کوئی ایک ایسا ہو جو اتارٹی ہو مختلف جماعتوں میں اپنی اپنی یہ ان کو نہیں مانتے وہ ان کو نہیں بلکہ بات تو یہ ان کو کافر بولتے وہ ان کو کافر بولتے تو اب کوئی ایسی اتارٹی ہے کہ سارے فرقے اس کو مانتے ہیں کون ہے وہ اللہ کو سب مانتے کیا رسول کے بارے میں اختلاف ہے مسلمانوں میں کوئی بولتا نہیں رسول ہے کوئی بولتا نہیں ہے مانتے ہیں سارے مسلمان مانتے ہیں مسئلہ کہ اعتبار سے کوئی حنفی کوئی شافی کوئی حمبلی کوئی مالک ہے عقیبے میں کوئی دیوبندی ہے کوئی بریلوی ہے کوئی کچھ اور ہے پھر اس میں کوئی شاپی ہے کوئی یعنی کوئی اشاری ہے کوئی ماتریدی ہے مسلمانوں میں اختلافات ہیں ایک ایسی چیز ہے جس پہ سارے لوگ جمع ہیں وہ کیا ہے کلمہ کلمہ کیسے ہے اپنا اشد اللہ اللہ الاشد اللہ محمد الرسول اللہ تو اللہ اس کے رسول کو سارے مسلمان مانتے ہیں اور یہاں سے اگر کوئی بات آتی ہے فیصلے کے لیے کوئی مسلمان ہے جو واقعی مسلمان ہے اور اس کا انکار کرے گا تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ سب لوگ جمع ہو سکتے ہیں اور اختلاف ختم ہو سکتا ہے اسی لیے اللہ نے سولوشن دیا اور کہا کہ دال کا یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے کیا ہے اچھا ہے ورنہ اگر مسلمان بولے ہم ایسے اچھے تم ویسے اچھے چلو آپ جیسے ویسے رہیں گے تو مسلمانوں میں ٹکڑے کیا ہوتے جائیں گے بڑھتے جائیں گے لیکن مسلمان اپنے آپس کے اختلافات کے فیصلے کے لیے یہ طے کر لیں اللہ اس کے رسول سے جو ملتا نا تیری بھی بات نہیں میری بھی بات نہیں چل کام کریں گے دیکھیں گے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ملتا ہے وہاں سے جو آئے گا دونوں مانیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جھگڑا کرا اگر ایسا سب ذہن بنا لیں کتنا اچھا ہوگا اور اللہ نے اسی کہا یہ بہتر ہے اعتبار سے زیادہ اچھی چیز ہے لیکن آج اگر یہ سلوشن کوئی سامنے رکھے تو اپنی پبلک کیسا بولتی ہے یہ شر ہے ہاں؟ یہ بہت شر پھیلا رہی ہے اور دیکھو ان کا انجام اچھا نہیں ہونے والا ہے اور اللہ تعالی کیا فرما رہا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف بلانے کے سلسلے میں اچھا ہے یہ شرنے یہ کیا ہے غالب کا خی اور انجام کے اعتبار سے کیا ہے تو اللہ کی بات ایک طرف اور آج عوام کی بات ایک طرف کیوں ایسا ہو رہا اس لیے کہ عوام کو اللہ کی بات معلوم نہیں ہے تو جب معلوم ہی نہیں تو پھر عمل کیسے ہوگا تو اس لیے سولوشن کیا ہے آج کہ آج عوام میں دینی اعتبار سے اگر اسلام ہم کو کرنا ہے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ عوام کو ایجوکیٹ کیا جائے عوام کو علم دیا جائے کون سا علم سب سے معتبر علم کون سا ہے اللہ اس کے رسول کا علم قرآن و سنت کا عید یہ پہلی بنیاد ہے جہاں سے اصلاح شروع ہوتی ہے یہاں سے اصلاح شروع ہوتی ہے کیونکہ ایک انسان کے عمل کا بگاڑ اس کی سوچ کے بگاڑ کی وجہ سے ہوتا ہے صحیح ہے سوچ پہلے بگڑتی ہے اس کے بعد عمل بگڑتا ہے ایک نوجوان ڈرگ ایڈکٹ کا بنتا ہے جب اس کے دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے سوچتا ہے پھر کرتا ہے آپ شراب کب پیتا ہے آدمی ٹینشن آ گیا بہت ٹینشن آ گیا گھر میں جھگڑے ہو گئے جواب نہیں مل رہا اور کچھ نہ کچھ مسئلہ ہو گیا سوچتا ہے سوچتا ہے سوچتا ہے چھٹ جاگے شراب کھانے میں گھس جاتا ہے شراب پیتا ہے پورے گاؤں کو جمع کرتا ہے آدمی کی سوچ پہلے بگڑتی ہے, اگر آدمی کی سوچ عمل کی سلا کرنا ہے تو اسلام اس کے لیے سولوشن کیا دیتا ہے کہاں اصلاح شروع کرنی پڑے گی آپ کو سوچ میں تو آج اگر امت میں فرقے بازی جھگڑے اختلافات گروہ بندی تعصب سب ہے ختم کرنے کے لیے کہاں سے شروع کرنا پڑے گا آدمی کی سوچ اس کے دل کی سلاح سے اور وہ وہاں پر اصلاح کیسے ہو سکتی ہے جب صحیح علم دیا جائے کون سا علم قرآن رسولت سمجھ میں آئے تو آج جو لوگ بول رہے ہیں سماج کی اصلاح کے لیے آپ کے پاس پروگرام کیا ہے ہمارا سمپل پروگرام ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے ملنے والے علم کو عام کیا جائے اس علم کو عام کیا جائے اللہ اس کے رسول کی بات سے زندگی بدلتی ہے اس علم کو عام کرنے میں سب سے بڑی سماج کی نجات اور کامیابی ہے بہراج اب آگے بڑھئے اس آپ کے سلسلے میں مجاہد فرماتے ہیں کہ اس میں رسول اگر تم نے آپس میں اختلاف ہو جائے پیج نمبر بیالیس پر دیکھیے اگر تمہیں آپس میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف اس کو پلٹا دو اس کی تفسیر میں تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر نے کچھ کہا ہے اس کو آپ سنیں اس کو دیکھیں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قارا مجاہد وہ غیر ہے کون بتائے گا مجاہد بولتے ہی کان گھڑے ہو جائیں گے پبلک آت کو مجاہد کون ہے عبداللہ ابن عباس کے شاگرد کتنے سال پہلے تھے وہ انیس سو کب کے ہی آج سے چودہ سو سال پرانے ہیں سا... تابئی ہے مجاہد کون ہے تابعی ہے آج سے چودہ سال پرانے ہیں. کہتے ہیں کہ مجاہد اور کئی سلف میں سے کئیوں کا کہنا ہے کیا کہنا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ کا مطلب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جاؤ یا کعبہ میں جاؤ کہاں جاؤ کیا کرو بلکہ یہ مطلب یہ ہے اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ یعنی اے الا کتابی و سنتی رسول اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کی طرف معاملے کو پلٹا دو جھگڑا ختم کرنے کے لیے کہتے ہیں وہ من اللہ یہ اللہ کا حکم ہے بے ان کل شعناز ان سفی کہ جس چیز میں لوگوں میں اختلاف ہو جائے من اصول و فروئی چاہے وہ اختلاف دین کے اصول میں ہو یا فرول میں ہو دین کی بنیادی باتوں میں ہو یا دین کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی ہونا زر فا لکھا کتاب و سنتا <سؤال> کہ اس اختلاف کو کتاب و سنت کی طرف لوٹایا جائے کا لیے فیصلے کے لیے کما کالا جیسا کہ اللہ نے فرمایا و مختلف تم فیمشم إِلَ جن چیزوں میں بھی تم میں اختلاف ہو جائے تو اس کا فیصلہ کس کی طرف ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا حقیل کتاب و سنت <وَالسُنَّة> جو بھی فیصلہ کتاب و سنت کر دے وہ شہید الہ اور دونوں کتاب و سنت اس کے صحیح ہونے کی گواہی دے دیں فہ الحق وہی حق ہے وما ذا بعد بعد الحق بلال اور پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا بچتا ہے یعنی جو کتاب و سنت سے صحیح ہے وہ صحیح جو کتاب و سنت کی روشنی میں غلط ہے وہ غلط تو یہ بہت بڑا حکم ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے اور آج بہت سارے اختلافات کی وجاہی ہیں کہ مسلمان کتاب و سنت کی طرف رجوع نہیں کرتا ہے اپ بتائیے سارے ساری کتابوں میں ایک کتاب ایسی ہے جس میں ایک طرف تو سارے مسائل کا حل بھی ہے دوسرے یہ کتاب محفوظ بھی ہے کوئی آدمی ڈاؤٹ نہیں کر سکتا ہے اس میں کچھ ملا دیا ہوگا نہیں ایک دم محفوظ کتاب ہے اور ایسی محفوظ کتاب ہے کہ سارے انسانوں کے لیے ہے سارے مسائل کا حل اس میں ہے اور حدیث کی حفاظت کا ذمہ بھی قرآن کی حفاظت کے ہے اس کو یاد رکھیں کیونکہ حدیث قرآن کی کیا ہے تشریح ہے حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھ سکتے ہیں نہیں قرآن میں ہے کہ نماز پڑھو کیسا پڑھو کیا کرو عقیم صلاح الزکا کیسا کریں گے تو سمجھانے کے لیے کس کو بھیجا اللہ نے وہاں مسلح سنو تو پھر خالی قرآن کی تلاوت کے لیے قرآن آیا نہیں اس پر عمل کرنے کے لیے آیا اب عمل کرنے کے لیے رسول کا طریقہ ضروری ہے کہ نہیں ہے تو جب اللہ نے قرآن کی حفاظت کا لیا ذمہ لیا ہے تو لازمی طور پر اس کے ذمن میں کیا آتا ہے کیونکہ اصل مقصود دین کی حفاظت ہے یا صرف الفاظ کی بتائیے دین کی حفاظت. تو دین کی تو صرف قرآن سے معلوم پڑے گا یا حدیث بھی چاہیے حدیث بھی چاہیے تو قرآن اور سنت دونوں کا حکم دینا ہی خود اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت تک یہ کیا رہے گا باقی رہے گا تو بہرحال تیسری چیز اس سلسلے میں اللہ نے فرمائی اما کا یعنی اب تیسری بات یاد رکھیں کتاب و سنت کے سلسلے میں کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے فیصلہ آ جائے چاہے اس زمانے میں ہو پریکٹیکلی کوئی گیا فیصلے کے لیے فیصلہ کر دیا یا آج کے دور میں ہو کہ کسی کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی بات پہنچے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے تو کیا اس کے بعد کسی مسلمان کو اختیار باقی رہتا ہے یا نہیں سوال کا جواب کیا ہے رہتا نا نہیں رہتا اللہ تعالی کیا فرماتا ہے اما کان علی مومین والا کسی <مُؤْمِنَتِن> مومن مرد کے لیے یا کسی مومنا کے لیے یعنی عورت کے لیے مومن مرد ہو یا عورت کسی کے لیے بھی ادا کا دلہ ہر رسول قضا عربی زبان میں قضا فیصلہ کرنا اسی پر سے لفظ کیا بنا ہے قاضی قاضی صاحب ہمارے قاضی صاحب نکاح پڑھانے والے کو بولتے ہیں قاضی اس کو نہیں بولتے ہیں قاضی جو ہے یہ جج کو بولتے ہیں عربی زبان میں قاضی کیوں وہ قضا فیصلہ کرتا ہے اللہ نے کیا فرمایا ادا قد اللہ رسول امرن جب اللہ اور اس کا رسول کسی امر میں امر امر کے معنی حکم بھی ہوتا ہے اور فیصلہ بھی ہوتا ہے امر معاملہ بھی ہوتا ہے معاملہ بھی ہوتا ہے ادا قد اللہ رسول امرن کہ کسی چیز کا فیصلہ دے دیں کون اللہ اور اس کا رسول اکون الحم الخی ارسوم امریکی الخی ار اختیار اختیار اختیار کا مطلب کیا ہے چوائس اللہ کی طرف سے آ پانچ وقت کی نماز ہے کہ بولے نہیں پانچ بہت زیادہ ہوتا خاص طور سے فجر کی نماز اپنے سے نہیں ہوتی بولے چار اپنی لیے اچھا ہے امام بھی چار نماز بھی چار چار خلیفہ چار امام مشرق مغرب شمال چار بہت اچھا لگتا ہے میرے کو فجر کی چھوڑ دو کر سکتا ہے سوچیے اس کو کیا کر سکتا ہے نہیں لیکن بہت سارے لوگ افسوس ہے کہ وہ اختیار مانتے ہیں میرے کو شوقی نماز بہت اچھی لگتی سب کام ہونے کے بعد ایک نماز پڑھتے اختیار ہے کتنے وقت کی نماز ہے پانچ روزے رمضان کی پبلک کیسا کرتی بڑے روزے رکھتی بڑے لوگ رہتے ہیں اکیس تیئیس پچیس ستائیس انتیس اور اس میں بھی ایک دم بڑا ٹاپ لیول کا روزہ کون سا چھبیس بڑا روزہ ایک دم ہے ایسا کچھ بڑا چھوٹا ہے اسلام میں روزوں میں سارے روزے کیا ہیں فرض ہیں کوئی چھوڑ سکتا ہے لوگ چوائس رکھتے ہیں میرے کو چھٹی اتوار کو میں روزہ رکھتا چھٹی اتوار کا. رمضان کے پورے روزے فرض ہاں بیمار ہے مسافر ہے حاضہ عورت ہے نفاس میں ہے بہت بوڑھا ہے کچھ اس طرح کی بات ہے تو روزہ اس کے لیے کیا ہے معاف ہے یا قزا اس کی ہے یا فدیا اس کا ہے لیکن چوائس ہے اس میں تو اللہ اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ اس کا رسول فیصلہ دے دے کسی مسئلے میں حکم دے دے اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے اس کے بعد فیصلہ باقی رہتا ہے کہ میں کروں گا یا نہیں کروں گا اتنا کروں گا یا اتنا کروں گا رہتا ہے باقی حکم آنے کے بعد پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے یعنی انسان کو چوائس ہے نہیں ہے بہت سارے مسائل میں مثال کے طور پر بعض علماء کے پاس اگر جائیں گے پوچھیں گے یہ آمین زور سے بولنا سنت ہے کیا بولتے ہیں لیکن ہم لوگ نہیں بول سکتے ہیں رپ ال کرنا سنت ہے ہاں ہاں وہ بھی ثابت ہے لیکن ہم لوگ نہیں کر سکتے وجہ کیا ہے وجہ یہ کہ ہم کون ہیں ہنفی ہے دیکھیے سمجھیے اس کو یعنی کسی پر تنقید مقصود نہیں ہے لیکن اسلام مقصود ہے حنفی ہے اس لیے ہم کیا کر سکتے ہیں رپ الدین نہیں کر سکتے ہے وہ لیکن کر نہیں سکتے تو آپ بتائیے کیا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ایک چیز ملنے کے بعد اختیار باقی رہتا ہے ہاں یا نہ کا چوائس رہتی ہے نہیں رہتی ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے اس کے بعد چوائس باقی رہتی ہے کریں گے یا نہیں کریں گے رہتا ہے باقی تو ایسی کئی چیزیں ہیں آج مسلمانوں میں بہت افسوس کی بات ہے کہ وہ چوائس مانتے اس پہ کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے یا نہیں ہم, ہم کریں گے جتنا کریں گے اتنا نہیں کریں گے تو جہاں اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ گیا وہاں آدمی کو اختیار باقی نہیں رہتا یہ بھی بات یاد رکھنا ضروری ہے تو اس آیت سے آپ استدلال کہاں کرو گے وہاں جہاں مسلمان کچھ کر رہے ہوں کچھ چھوڑ رہے ہوں اور یہ سمجھ رہے ہوں کہ چھوڑ سکتے ہیں چھوڑ سکتے ہیں کیا چھوڑ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور آپ کی سنت کو چھوڑ سکتے ہیں نہیں اس میں مسلمان کو چوائس نہیں ہے جو ثابت ہے وہ کرنا پڑے گا اور آگے اللہ نے کیا فرمایا ایک تو یہ کہا کہ اختیار نہیں پر آگے کہا وہ آسی اللہ و رسول مبینہ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے یعصی عصا عصا کے معنی کیا ہے عصا نافرمانی کرنا عصا وہ نہیں ڈنڈا وہ عصا آسا ایسا رہتا آسایا موسا علیہ السلام نے کہا یہ میرا عصا ہے وہ آسا کیا ہے اور ایک آشا یہ ہوتا ہے اس لیے تجوید سیکھی ایک آسا یہ ہے دیکھیں اب کتنا فرق ہو رہا ہے یہ آسا یعنی کیا ڈنڈا اور یہ آشا اس نے گناہ کیا نا فرمانی کی اور یہ آسا بہت ممکن ہے ہو سکتا ہے تو یہ آسا کا مطلب ہوتا ہے بہت ممکن ہے ہو سکتا ہے یہ آسا کا مطلب ہوتا ہے نافرمانی کی اور یہ آشا کا مطلب ہوتا ہے چھڑی لاٹھی جس کو بولتے ہیں آپ تو عربی زبان میں اسے کتنا فرق پڑ سکتا ہے اس لیے تجوید سیکھنا چاہیے علماء کے پاس بیٹھنا چاہیے جن کو آتی کی تجوید یہاں انشاءاللہ انتظام ہوگا جون کے آگے سے انتظام ہوگا یہاں پر عشاء کے بعد میں تجوید سیکھنے کے لیے جو لوگ بھی چاہیں وہ سیکھیں بہت سارے لوگ شرماتے ہیں کہ پول کھل جائے گا ہم کو پڑھنا نہیں آتا نماز میں کھڑو کہ اللہ کے سامنے سب غلط پڑھ رہا ہے وہ اچھا کہ کسی بندے کے سامنے غلط پڑھ کے سیدھا کر رہا ہے. وہ اچھا یعنی ایک آدمی جو تھوڑی دیر کی ضلع علم سیکھنے کی برداشت نہیں کرے گا اس کو زندگی بھر جہالت کی ضلع برداشت کرنی پڑے گی ہے تھوڑی دیر جہالت ظاہر ہو گئی لیکن اصلاح ہو گئی یہ اچھا کیا جہالت کو چھپائے رہا اور جاہروں کی لسٹ میں زندگی بھر رہا وہ اچھا تو سیکھنا چاہیے قرآن کو تو یہاں پر اللہ نے فرمایا رسول جو کوئی نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی فکب اللہ المبینہ تو کھلی ہوئی گمراہی میں پڑ گیا وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گیا تو معلوم ہوا گمراہی کہاں آتی ہے جب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی آتی اس کو گمراہی آج ایک آدمی کہے بھائی ٹھیک ہے آپ مولوی صاحب نے یہ کہا ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کا تو یہ حکم ہے تو ہم مولوی صاحب کی نہیں مانیں گے ہم اللہ اور اس کے رسول کی مانیں گے بھٹک گیا ہے سٹک گیا بھٹک گیا گیا کام سے گمراہ ہو گئے ہیں آپ بتائیں یہ مسلمان کا جملہ ہے بعض اوقات یہ عالموں کا جملہ ہوتا ہے ہم عالموں کی مخالف نہیں ہے لیکن کچھ عالم ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی مخالفت کی بات انجارے میں جہالت کی وجہ سے تعصب کی وجہ سے گدی کی وجہ سے گدی کی وجہ سے ہوتا ہے اسے. سارے علماء برے نہیں ہوتے بہت سارے اچھے علماء بھی ہیں لیکن کتنے علماء ایسے بھی ہوتے جن کے پیچھے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں گمراہ تو اس کے لیے یعنی بعض اوقات کہا جائے کہ بھائی عالم صاحب کی اگر قرآن و سنت سے بات ٹکرائے نہیں ماننا چاہیے فورا لوگ بولتے ہیں گمراہ ہو کرے عالموں کی نہیں مان وہ یہ نہیں دیکھتا آدمی کی نہیں مارا اللہ اس کے رسول کی نہیں مانتا گمراہ نہیں ہے اللہ نے کیا گمراہ کون ہے گمراہ کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نہ مانے وہ گمراہ ہے اور مومن یہاں پر انداز کیا ہے دیکھیے وَلَا چیز کسی <تصفح> مومن مرد و عورت کے لیے گنجائش نہیں اس بات کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آنے کے بعد ان کو چوائس باقی رہے مومن ایسا نہیں کرتا ہے مومن ایسا نہیں کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے پھر بھی کہے گے نہیں نہیں ہم لوگ ایسا کریں گے اللہ نے بتایا یہاں جاؤ گے نہیں ہم کو چاہیے ہم یہاں جائیں گے مومن کرتا ہے ایسا مومن نہیں کر سکتا وہ اللہ پر ایمان رکھ رہا ہے فائدہ کیا ہے رسول پر ایمان کا فائدہ کیا ہے کہ جو راستہ اللہ بتا ہے اس راستے پر چلے تو جو چوائس اختیار کرے اس کے ایمان میں کیا ہے کمی ہے اس کا ایمان گڑبڑ ہے وہ خطرے میں ہے یہ سور کی آیت نمبر چھتیس کا خلاصہ ہے اسی طرح سے اور سخت بات اللہ نے آگے کہی ایک اس آیت میں کیا بتایا گیا مومن کے لیے گنجائش نہیں ہے ٹھیک اب آگے دیکھیں تھوڑا اور زیادہ سخت بات اللہ نے کہی کیا کہا فلا ورب بھی فلا ہرگز نہیں ورب اے نبی آپ کے رب کی قسم قسم کھانے والا کون ہے کس کی قسم کھا رہا ہے کتنی بڑی سب سے بڑی قسم کس کی ہو سکتی کی قسم کھائی اللہ نے اللہ نے اور بھی قسمیں کھائی دن کی کھائی وہ الفاظ کئی قسمیں اللہ نے کھائی. لیکن سب سے بڑی قسم کس کی ہے اللہ کی ہے اللہ نے اپنی قسم کھا کے کیا کہا فلاح اور ہرگز نہیں لا سے بات شروع ہو نہیں کلمہ کیسے شروع ہوتا اب نا اللہ نے نئی سے جملہ شروع کیا فلاں اور اب نہیں نہیں تیرے رب کی قسم لا یق لا کس بارے میں کہا جا رہا ہے لا یق وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں، لا یوک وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں کب تک فیما شجا بینا ہوتا یہاں تک کہ وہ اپنے آپس کے اختلاف جھگڑوں میں آپ کو اے نبی حکم نہ بنائے یو حکموں کا حکم کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں حکم حکم عربی زبان میں حکم کے معنی ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والا اسی پر سے آتا ہے حاکم حاکم بادشاہ کو بولتے ہیں وہ فیصلہ کرتا ہے حکم دیتا ہے تو حق, تا یو حق کی منہ اے نبی آپ کے رب کی قسم وہ اس وقت تک کے ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ آپس کے جھگڑے میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہیں مانتے ہیں. نمبر ایک سما یا جدوفی نمبر دو پھر آپ نے جو کوئی فیصلہ دیا ہو اس سے اپنے دل میں تنگی بھی نہ پائیں نمبر تین وہ یوسلیم تسلیم اور پوری طرح سے بات کو تسلیم کر لیں جب تک کہ ایسا نہیں کرتے ہیں ایمان والے نہیں ہو سکتے پہلی چیز کیا بتائی فیصلہ کون کس کا ماننا پڑے گا فیصلے کے لیے طے فیصل کس کو ماننا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ آپ کریں گے مانیں گے آپسی اختلافات میں فیصل کون بننا چاہیے محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نمبر دو دل میں آپ کے فیصلے سے کیا نہیں ہونا چاہیے حرج تنگی کیا یہ فیصلہ صحیح نہیں لگ رہا مسلمان بولے گا ایسا ایسا بولتا ہے کہ مطلب کیا ہے وہ ایمان نہیں ہے اس کے پاس آپ کے فیصلے سے دل میں تنگی نہیں ہونا چاہیے اسی لیے بہت سارے لوگ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں حدیس کیا حدیث ہے ایسے کیسی حدیث ہے تو حدیث کا انکار کفر ہے کفر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے دل میں تنگی نہیں آنا چاہیے کس کے خلاف ہے ایمان کے خلاف ہے جو فیصلہ ہمارے نبی نے دے دیا بس تو فیصلہ ہم کو کیا ہے وہ یوسلیم و تین کیا ہے خارج نہ پائے دل میں اور نمبر تین اس کو کیا کریں پوری طرح تسلیم کرے ابن کثیر کہتے ہیں پریکٹیکلی اس کو تسلیم کرے ہاں بس اور عمل نہیں ایسا نہیں اس کو اپنی استطاعت کے کی مطابق کیا کرے اس پر عمل کرے یعنی دل کی پوری گہرائی کے ساتھ اس کو حق ماننا چاہیے دل میں اس کے لیے کوئی تنگی نہ ہو حرج نہ ہو اور پوری طرح سے اس کو مان لے مسلی متسلیما اس کے خلاف رکاوٹ پیدا نہ کرے تسلیم کرنا کا مطلب کیا ہے اس کے آگے مان لینا اس چیز کو یہ نہیں کہ کوئی اور رکاوٹ اس کے فیصلے کے خلاف کھڑی کرے کہ ٹھیک ہے ہے فیصلہ تو یہ ہے لیکن ہم ایسا ڈالیں گے تاکہ یہ فیصلہ ہو نہ پائے جائز ہے ایمان والا ایسا نہیں کر سکتا ہے تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہ ماننے والوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے تو کتنا سخت معاملہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننا آپ کی باتوں کو تسلیم کرنا ہر مسلمان پر کیا ہے فرض ہے اور اگر نہیں مانتا ہے تو ہاں کوئی آدمی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی حدیث بیان کی جائے لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ یہ حدیث معتبر نہیں ہے تو کیا وہ کافر ہوگا انکار کرنے سے کافر نہیں ہوگا ہاں لیکن کوئی آدمی واقعی مانتا ہو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے پھر اس کے بعد انکار کرے اس بات کا تو کیا ہو جائے گا وہ اسلام سے باہر نکل جائے گا اللہ تعالیٰ نے سب کی بات فرمائے ہے تو یہاں پر اللہ نے ایمان کی نفی کی ان لوگوں کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں آپ کو حکم نہیں مانتے ہیں بہت سارے لوگوں کا حال آپ نے دیکھا ہوگا ان کے سامنے اگر قرآن و سنت کی بات پیش کی جائے اس کے بعد بولتے ہیں دیکھیں ہمارے عالم صاحب کیا بولتے ہیں ہمارے عالم صاحب کیا بولتے ہیں عالم صاحب بولتے ہیں یہ شافیوں کی حدیث ہے اپنی نہیں یہ شافیوں کی حدیث رہتی یہ نبی کس کے بولنے والے شافیوں کے یہ جو حدیث ہے بعض لوگوں نے عجیب بات ہے یہ جہالت کی حد ہے کہ کہ وہ حدیث شافیوں کی ہے تو وہ نبی کس کے جو حدیث میں جس جو بول رہے ہو شافیوں کے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شافیوں کے کب سے ہوئے شافی تو میں آئے نا نبی صرف مسلمانوں کے ہیں سارے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے پچھلے نبی کسی قوم کے لیے آیا کرتے تھے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے آئے صرف مسلمانوں کے لیے نبی ہیں غیر مسلموں کے لیے بھی ہیں وہ نہیں مانتے ایک الگ بات ہے لیکن نبی آپ کی نبوت کا ماننا ہر انسان پر کیا ہے فرض ہے جب تک کہ اس میں ہوشآواز باقی ہیں اب آدمی بول دیں یہ حدیث یہ بخاری مسلم یہ صحافیوں کی کتاب ہے ارے ٹھیک ہے صحافیوں کے رہندے نے تو کافیوں کی دے لیکن اس میں جس کی بات آئی ہے وہ کس کی ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ کس کے ہیں کتاب کسی کی بھی ہو لیکن اس کتاب میں جو بات جس کی بیان کی گئی ہے وہ کس کے وہ محمد رسول اللہ وہ کس کے ہیں وہ ہمارے بھی ہیں تو کو ماننا پڑے گا آپ بتائیے اگر کوئی آپ کا دشمن ہے آپ کا بچہ باہر گھر سے نکلا گھومتے پھرتے بازار میں بازار سے گارڈن گارڈن سے کہیں اور نکل گیا آپ کا دشمن ہے ایک آدمی آپ کا دشمن ہے اس کو دکھا آپ کا بچہ اس کو رہ مل میں فلا تو اس کا بچہ ہے اس نے لڑا تھوڑی دیر اپنے اندر اپنے بچہ ہے بچے کے لیے ایسا نہیں کہنا چاہیے اس نے پکڑا گاڑی پہ بٹھایا بچے کو گھر پہ لا کے چھوڑا آپ نے یہ لو آپ کا بچہ آپ کیا بولیں یہ آدمی اپنا دشمن نہیں چاہیے ہم کو کیا کریں آپ کو نہیں, نہیں. نہیں چاہیے کیوں بی بی پوچھے سے اپنا بچہ ہے نا دشمن لے گیا نہیں چاہیے کرے گا ایسا آپ بتائیے اپنی چیز کوئی بھی دے لینا پڑے گا کہ نہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کوئی بھی پیش کرے لینا پڑے گا اوشا فی ہے ہنفی ہے مالکی ہم بلی یہ کیا ہے کیا تعصب نہیں ہے کہ صحیح بات دوسرا بولے تو ماننے کا نہیں اور غلط بات اپنا بولے تو نعرہ لگانے کا ایسا ہے اسی کو کیا بولتے ہیں تعصب اس کو کیا بولتے ہیں تعصب بولتے ہیں. اس کو انگلش میں باعث بولتے ہیں باعث ایک سائیڈ کا ہونا نہیں صحیح ہے یہ صحیح نہیں ہے ہم کو ایسا کرنا جائز نہیں ہے اللہ تعالی نے فرمایا لا, اجر... لا شنعان على اللہ تعدلو. کسی قوم سے دشمنی تم کو اس بات پر کھڑا نہ کرے کہ تم ان کے ساتھ نا کرنے لگو دھیرے دھیرو انصاف کرو عدل کرو اخر بولی تقوا یہ تکوا سے زیادہ قریب ہے مسلمان کو عادل... ہم تو دیوار پہ بھی کلمہ لکھا ہوگا تو نے کہا صحیح ہے ہے کہ نہیں دشمن بھی ہنگ بات بولے ایک غلط آدمی بھی صحیح بات بولے صحیح ہوتی کہ غلط ہوتی اب اتنے بڑے امام بخاری ان کی کتاب میں حدیث نبی کے بولے وہ شاپ ہی ہم نے کب سے بانٹنا شروع کیا نبی کی باتوں کو تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کسی بھی کتاب میں ہو اس کو تسلیم کرنا چاہیے شرط صرف یہی ہے کہ وہ بات موتبر ہو کوئی بھی آدمی اپنے دل سے بول اب اتنا بھی بھولا نہیں بننے کا کوئی آج بولا ایک ہدیش میں آیا کنڈے روز مناؤ بولے او اور نبی کی بات سے چلو شروع ہو گیا کنڈے جمع کرنے کرے گا نہیں کرنا ہے کیوں نہیں کرنا ہے دیکھے واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اپنی طرف سے بول رہا ہے یہ بھی تو چیک کرنا ضروری ہے نا یہ بھی چیک کرنا ضروری کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو پھر کوئی بھی بیان کرے اس کی بات کو تسلیم کر لینا چاہیے یہ مسلمان کا طریقہ ہونا چاہیے بہرحال تو ایک تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہ ماننے والوں کے ایمان کی نفی کی انکار کیا کہ وہ مومن نہیں ہے اس کے بعد ایک بہت ہی گندی جماعت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی جو اسلام کے جھنڈے کے نیچے تھی کون سی تھی وہ آمید. منافقین منافقین کتنی عجیب بات ہے کہ نبی سے کتنے قریب کہ نگاہ بھر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکتے تھے آپ سے کتنی بار انہوں نے مسافہ کیا ہوگا آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوں گے ہے نا لیکن اس کے باوجود جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے جہنم کے بھی لیول ہیں اس میں سب سے نچلا اتنا زیادہ ڈینجر ہے تو منافقین کہاں ہوں گے سب سے نیچے تو اللہ تعالی نے منافقین کی ایک صفت بیان کی ہے اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں اس صفت سے کیونکہ یہ منافقین کی صفت ہے اللہ نے کیا فرمایا وہ ادا قیل تعلح علامہ رسول جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ الا ما ان اللہ اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کی ہے یعنی قرآن اللہ کی کتاب ہے قرآن قرآن کے پاس آؤ قرآن کی طرف آؤ قرآن کی بات مانو اِلَى ما انزل اللَّهُ اِلَى الرسول اور آؤ کس کی طرف؟, کی طرف رسول کی طرف آؤ اس میں یہ بھی بات یاد رکھیں کچھ لوگ بولتے ہیں قرآن بس ہو گیا یہ حدیث کے چکر میں پڑھنے کا تھی. صحیح ہے وہ لوگ کیونکہ اللہ نے یہاں یہ کہا صرف قرآن کی طرف آؤ کتنی چیزوں کی طرف آؤ دو چیزوں کی ایک قرآن کی طرف آؤ دوسرے رسول کی طرف تو دونوں چیزیں ماننا ضروری ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی اور آؤ رسول کی طرف الْمُنَافِقِينَ يَسُدُّونَ عَنكَ سُدُودًا تو اے نبی آپ دیکھو گے کہ منافقین آپ سے کتراتے ہوئے نکل جاتے ہیں نہیں آتے ہوئے. یعنی فیصلے کے لیے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے سے کترانا کس کی صفت ہے ممتنی. کہ جو صرف زبان کے مسلمان تھے دل کے مسلمان نہیں تھے منافق اس کو کہتے ہیں جو کہ زبان سے کلمہ پڑھتا ہو لیکن اس کا کلمہ واقعی دل میں نہیں ہو وہ اسلام کو حق مانتا ہو اسلام کو حق مانتے تھے کہ منافع ان میں دو قسم کے لوگ تھے ایک وہ لوگ تھے جو کلم کھلا مانتے ہی نہیں تھے نہیں مانتے تھے اور دوسرے وہ لوگ تھے کہ جو کبھی کبھی جو ہے ان کی ٹیوب سے لگتی تھی ایسے بھی منافطین ہوتے ہیں کہ آم طور سے وہ انکار میں پڑے رہتے تھے لیکن کبھی کبھی جو ہے ان کو ایسا لگتا تھا ارے حق لگ رہا ہے پھر واپس سے لائٹ چلی جاتی تھی اسی لیے اللہ نے سورے بکرا پڑیے شروع کے آیا اسی لیے اللہ کی جو ترتیب ہے بہت صحیح ہے اللہ نے سورے فاتحا میں ہدایت کی دعا بتائی پھر اللہ نے سورے بقرہ میں ہدایت کس کو ملے گی بتایا پھر اللہ نے تین جماعتیں ہدایت کے تعلق سے بتائی ایک جماعت وہ جس نے ہدایت کو قبول کیا دوسری جماعت وہ جس نے کھلا انکار کر دیا تیسری جماعت وہ جس نے زبان سے مانا دل سے نہیں مانا ہے بقرہ بکرا کی ترتیب آپ کو دکھائی دے گی ماننے والے نہیں ماننے والے ماننے والے نہیں ماننے والے ایک ماننے والے ظاہر سے بھی باطن سے بھی کھلا اندر سب مانا ایک وہ مومنین مومنی مدلقین دوسرے وہ ان اللہ <عَلَيْهِم> نے کہا کہ جنہوں نے اندر سے بھی انکار کیا باہر سے بھی انکار کیا تو ایک تو اندر باہر سے ہاں دوسرے اندر باہر سے نہ اور تیسری ایک ٹیم اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ جنہوں نے باہر سے ہاں اندر سے کہ جنہوں نے مانا بھی نہیں بھی مانا ان میں بھی دو قسم کے لوگ تھے ایک تو کل مانتے ہی نہیں تھے یعنی اندر سے تھا ہی نہیں ان کا کچھ اور کچھ ایسے تھے جن کو کبھی کبھی سر لگتا تھا ارے صحیح لگ رہا ہے پھر واپس وہ جہالت میں چلے جاتے تھے اسی لیے اللہ نے ان کی مثال بیان کی کہ ان کی مثال ایسی جیسی بارش اس میں جو ہے کڑا کے میں کبھی بجلی چمکتی ہے تو اس کی روشنی میں تھوڑی دیر چلتے तफसीर में पूरी चीज हम लोग लेंगे थोड़ी देर रोशनी में चलते हैं लेकिन जैसे वापस से रोशनी चली जाती वापस रुक जाते हैं है के नहीं तो क्या है वो मिसाल है वो कि कभी थोड़ी सी लाइट होती है तो चलते है उसमें लेकिन वापस से उनकी लाइट क्या हो जाती है चली जाती है फिर अंधरे के अंधरे में पड़ जाते हैं तो कभी कभी उनकी कैफियात दिल की हा वाली हो जाती थी लेकिन फिर क्या होता था वापस तो शक में पड़े हुए थे शक में इसीलिए अल्लाह ने क्या बरमाया فیقلوب مارا بول فضاد اللہ مارا ان کے دلوں میں ایک مرض تھا تو اللہ نے اس مرض کو کیا کر دیا قاعدہ ہے اللہ کا آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے لگ گیا آپ اس کو علاج نہیں کریں گے کیا ہوگا زخم بڑھ جائے گا بڑھ جائے گا زخم اور بڑھ جائے گا اور زخم کیا ہو جائے گا سڑ جائے گا تو ان کے دلوں میں بیماری تھی انہوں نے علاج نہیں کیا اس کا نبی کے پاس آئے نہیں نبی سے علم لیا نہیں نبی پر ایمان لائے نہیں تو شک کی بیماری تھی اگر نبی کے صحبت میں بیٹھتے تو ان کا شک جو ہے کیا ہو جاتا یقین میں تبدیل ہو جاتا لیکن جب کا جاتا ہے ان کو آؤ اللہ کی نازل کی کتاب کی طرف آؤ رسول کے پاس تو تم دیکھو گے کہ منافقین کیا کرتے ہیں نہیں ہم کو بس نہیں آنے کا کس کی صفت ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن اور نبی کا فرمان اس کی طرف جب بلایا جائے تو آدمی اپنی جان بچائے اور نہیں مانے اس کو اس سے کترائے اللہ اس کے رسول کے فیصلے سے کترائے کن کی صفت ہے منافی اور نفاق کفر ہی کی ایک شکل ہے نفاق کیا ہے کفر کی بتر شکل ہے کیونکہ اس نے مانا تھا ہاں بولا تھا لیکن اس نے نہیں مانا تھا. اس نے دھوکہ دیا تو ایسا آدمی اللہ کے نزدیک بڑا مجرم ہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظ فرمائے تو یہ کچھ باتیں تھیں جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے سلسلے میں تھی اگلے درس میں انشاءاللہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سلسلے میں کچھ اور باتیں دیکھیں گے اور اس کے آگے اتباع اور پھر رکاوٹیں کیا ہیں کیوں نہیں مانتے لوگ تو اس کی وجوہات کیا ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے تو ان چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھیں اور اگلے ہفتے انشاءاللہ جو امتحان ہمارا ہوا تھا تو اس کے ریزلٹس بھی آپ کو دی جائیں گے